Thank mm -hmm. you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وما بعد أزاك الله خير <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخلَق منها زوجها ووبَّ منهُ ررجال الكثير ونساء تقل الله الذي تتسلون بهه وَرح إن الله ت عليهيك رقيبا يا أيها الذين آمعمل تقل الله ح قي والذن آمعمل تقل الله حق, تق... حق قاته ولا تموت إلا وأن مسلمون.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 تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اللہ س مچل کے لیے ہے جس نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا اور اسی عبادت کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے پیغمبروں کی بحث فرمائی تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے اور ان کو زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے سہان اللہ علیہ سبحان اللہ عدیم اس کے بعد رضو صلی اللہ علیہ وآلہ آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبود فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا عبراہیم وعلا عبراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک محمد آل محمد کا مبارکر جی اس حمد و سلاد پر نبین علیہ السلاط اسلام کے بعد جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا یہ مکتب جالیات جبیل کے تحت ساتواں علمی دورہ چل رہا ہے جس میں دو اہم موضوعات انشاءاللہ ہوں گے پہلا موضوع فتن خوارج ہے جو انشاءاللہ ابھی جس کی جس کے درود شروع ہونے جا رہے ہیں اور دوسرا موضوع رافضیت ہے جیسا کہ شیخ نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی فطر خوارج یہ میرا موضوع ہے انشاءاللہ اللہ جو آج اور کل کی کلاسز میں انشاءاللہ مکمل ہم اس کو پڑھیں گے محترم طلبہ اکرام علم کی اہمیت کتاب و سنت سے واضح ہے اللہ تبارک و تعالی نے پرانے میں علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجی سے مبارکہ میں بھی علم کی اہمیت کو واضح کیا ہے اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے حلیو الدین و لدین اللہ علم وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں و لدین و ات درجہ جن کو علم دیا گیا ان کے درجہ جس طریقے سے روشنی اور اندھیرے میں بہت بڑا فرق ہے اسی طریقے سے علم اور جہالت میں بہت بڑا فرق ہے علم روشنی ہے جہالت اندھیرا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اس کی عبادت ہے اور عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم صحیح اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے اب جب عبادت صحیح نہیں ہوگی تو وہ عند اللہ قبول بھی نہیں ہوگی اور جب عبادت یہ قبول نہیں ہوں گی تو ان عبادتوں کا اجر بھی انسان کو نہیں ملے گا تو معلوم ہوا عمل سے پہلے علم ضروری ہے عمل زندگی کا مقصد ہے عبادت اس سے پہلے اس سے مقدم علم ہے اسی لیے اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا فعلم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا محبوب نہیں ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو عشایت دلیل بنا کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بابل علم قبل القول والعمل قول و عمل سے پہلے علم کا بیان ہے. کیوں اس لیے کہ صحیح قول اور صحیح عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے علم ہوگا تو پھر قول صحیح ہوگا اور عمل صحیح ہوگا اسی طریقے سے دعوت اللہ جو کہ انبیاء کا وظیفہ رہا ہے اس سے بھی مقدم علم ہے اگر علم ہوگا بصیرت ہوگی تو انسان اللہ کے راستے میں لوگوں کو صحیح دعوت دیتا ہے جیسے کہ مجھے معلوم ہوا الحمدللہ للہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ دعوتی میدان سے بھی جڑے ہوئے ہیں جمعے کے خطبے دیتے ہیں ماشاءاللہ جو کہ ایک بہت بڑی دعوت ہے ممبر رسول بغیر علم کے دعوت بھی نہیں ہوتی البیلی اعلی وسیع آنا کو مرتھ کا کہ حدیث یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اعلی وسیع من اتبا میں بھی اور میری اتباع کرنے والے تو اللہ کے نبی علیہ السلام السلام نے شکلوں پر چلنے والے وہی لوگ ہیں جو علم کے بعد داروں اللہ تعالیٰ اس ساحد میں فرماتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو سفر کرے کیوں لیا فی الدین تاکہ دین کو سمجھیں تفقو حاصل کرے سفر کرے اہل علم کی طرف اور ان سے دین کو سمجھے ولیون دیرو قو میدان رجا ملے اور واپس آ کر اپنے قوم کو دعوت دے لاہم شاید کیوں لوگ بڑھ کر اس آیت سے بھی معلوم ہوا پہلے تفقہ ہے پھر دعوت پہلے سمجھنا ہے پھر دعوت دینا کیونکہ آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو آپ پہلے سمجھیں دین اللہ کا جو کہ علم ہے تفقہ ہے لیا سب کا ہوں پھر دین نہیں یاد کرنا نہیں آئے تھے صرف حدیثیں سے یاد کرنا نہیں بلکہ دین کو سمجھنا جس کو تفقہ تفقور دلہ میور خیر جدو نے کہا جس انسان سے اللہ تبارک و تعالی خیر کا ہے توجہ ادھر ہونا پوری جس کو جس کا جو کام ہے وہ کرتے رہیں گے مائک کا کام آواز کا کام دوسرے کام چاہے وغیرہ آپ کا کام سننا ہے اور سننا ظاہر اللہ خیر توجہ پوری قائم رکھیں شروع سے آخر تک کیونکہ توجہ اصل چیز ہے دنوں دماغ سے حاضری ضروری ہے نہ یہ کہ جسم حاضر ہو دماغ کہیں اور ہے. کیونکہ بہت اہم باتیں ہیں بڑی اہم چیزیں ہیں ٹھیک ہے اللہ ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے خیر کا ارادہ کر لے تو اس کو دین سمجھاتا ہے یہ فق ہو پھر دین تو یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ انسان کے پاس علم ہو شریعت کا پہلے اور دین کو وہ اللہ کی شریعت کو اللہ تبارک کو تعالیٰ کے دین کو سمجھے اس کے بعد عمل کرے پھر اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دیں جو کامیابی کے راہیں جیسا کہ معلوم ہے علامہ عالمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اور دیگر محددین والما نے بھی اس بات کو بیان فرمایا علم عمل دعوت صبر کامیابی کی چار راہیں ہیں اور پرانے پاک کی آیتوں سے اس کی دلیلیں بھی دی گئی ہیں تو الحمدللہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ علم ہی ہے جو انسان کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے جن فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلاق اسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں خبر دی ہے کہ فطرے آئیں گے بہت ساری ہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے حدیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر ہے ایک باب ہے یا ایک کتاب ہے کتاب الفتن فتنوں کا بیان پھر اس میں جو ہے مختلف صحابہ زیادہ تر جو ہے بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہیں جو فتنوں کے متعلق آئے ہیں مختلف قسم کے فتنے جو اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام نے جیے ہیں شہوات کے فتنے شبہات کے فتنے اور کس طریقے سے ان فتنوں کا اثر ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویم سی کا فرا و یوں سی ممنہ وسب کا یہ بے دینا ہو بے دم دنیا اور کما کارو سلاس کہ صبح کا مومن شام کا کافر شام کا مومن صبح کا کافر معمولی سی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا ایسے ایسے فطرے ہوں گے ان فتنوں سے نجات کے لیے بھی علم ضروری ہے امام حسن بسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف نے یہ بعد بیان فرمائی ہے جب فتنے شروع ہوتے ہیں جب فتنے شروع ہوتے ہیں تو اہل علم ان کو پہچان لیتے ہیں اور جب فتنے ختم ہو جاتے ہیں جاہل ان کو پہچان لیتے ہیں دیکھا جھگنا جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو اہل علم اس کو پہچان لیتے ہیں اور فتنوں کے بارے میں آپ پڑھیں اگر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فتنہ شروع میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے مزل اچھی چیز لگتی ہے فتنہ فتنہ نہیں لگتا ہے شروع میں شروع میں اچھا لگتا ہے وہ لوگوں کو بھلی بات خیر کی چیز اچھی چیز نظر آتی ہے لیکن اگر انسان کے پاس علم ہو تو اپنی علم سے وہ اس فتنے کو پہچان لے گا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ بری چیز نہیں یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. تو علم کا فائدہ کیا ہوگا فتنوں کی معرفت ہو جائے گی اس کو اور اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ کرے بچا لے گا لیکن جاہل جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا پھر جب فتنہ اپنا کام کر کے چلا جائے گا مطلب فتنے کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہو جائے گا تو بعد میں جاہل کی آنکھیں کھلیں گی پھر اس کو معلوم ہوگا کہ میں جس کو اچھا سمجھتا تھا میں جس کو خیر سمجھتا تھا یہ تو بہت بڑا شرط تھا یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جس علم حاصل کرنے کے لیے آپ اس دورے میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں میں اخلاص عطا فرما ہے اور اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توا فرما اس لیے کہ اخلاص ہر عبادت کی شرط ہے اور طلب علم بہت بڑی عبادت ہے حصول علم بہت بڑی عبادت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا امیر اللَّهَ عبود لَهُ الدِّينَ اللہ اللَّهَ احبد لَهُ الدِّينَ عَلَى اللہ اللہ الدین <الْخَالص> قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اخلاص کی اہمیت کو بتاتے ہیں عبادتوں میں اخلاص ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں یہاں اس دورے میں یہ عبادت ہے تو اس کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے ہر عبادت کے لیے کیونکہ اللہ تبار کو تعالیٰ یہ شرط رکھی ہے مما ابیرو اللہ اللہ مخلص اللہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن شرط کیا ہے اخلاص اور نبی علیہ السلاۃ السلام کو بھی اس کا حکم دیا گیا. کیا مطلب اخلاص کا اخلاص کا مطلب کہ آپ علم اللہ کے واسطے حاصل کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ذات سے جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے اخلاص یہ ہے کلاس اور ظاہر بات ہے اس کا تعلق دل سے ہے ان العمال ون بخاری کی پہلی حدیث امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا اس حدیث سے جو عمر خطاب رضی اللہ رضوں کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان نم العمالیت تمام اعمال ڈپینڈ ہیں دار و مدار ہے اس کا نیتوں پر ان نمال امانوا اور ہر انسان کو وہ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی پھر آگے نبی صلی اللہ وسلم نے مثال دی دو ایک عمل کی دو مختلف نیتوں کی عمل ہجرت ہے نیت الگ ہے پمن کانت ہجرت ہو رسول تو ہجرت ہو رسول پمن کانت ہجرت ہو لی دونیا یو سی وہا اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے نیت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اگر ہجرت ہجرت کہتے ہیں اور من بلد بلا دن آخر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے گئے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہوگی اگر آپ کا جانا دنیا کمانے کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو آپ کی چونکہ یہی نیت ہے تو ہجرت بھی ایسی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں کیا سفر تو نیت اخلاص یہی ہوتا ہے دل میں اسے اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے ان امل اس کو علماء اکرام نے قواعد اسلام میں ذکر کیا اسلام کے قواعد میں سے ایک بڑا اہم قاعدہ ہے کہ نیتوں کو خالص کیا جائے تو ہم یہ دورے میں کیوں شریف ہوئے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہیں ان تو سب سے پہلے اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا علم کے طلب میں ماشاء اللہ ساتواں دورہ ہے تو اس کا مطلب چھ دورے ہو گئے اس کے بعد اور یہ ساتواں ہے تو آخری نہیں ہے انشاءاللہ شاء بھی ہوگا دسواں بھی ہوگا بیسواں بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ ہاں تو پھر یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اہل علم سے جڑے ہوئے ہیں علماء سے رقط ہے جس کے پیچھے اخلاص بہت ضروری ہے سب سے پہلے اپنی جہالت کو دور کرنا ہم کو جو نہیں معلوم ہے وہ ختم ہو ہم معلوم کریں گے ہم اللہ کا دین سمجھیں گے اللہ کا دین سیکھیں گے ہم اور اس کو اس پر اس کو عملی جامع پہنائیں گے پھر علم پر عمل ہوگا پھر انشاءاللہ پھر اس علم کا پرچار ہوگا اس علم کو نشر کیا جائے گا انشاءاللہ یہ کامیابی ہے انشاءاللہ تو اخلاص نیت کو خالص کرنا اللہ اجز وجل کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ بہت بڑا علاج ہے دل کا جسا کے سرف نے کہا کہ سب سے زیادہ محنت ہوئی ہمیں کسی چیز کے علاج کرنے میں تو وہ یہی ہے اسی دل کے علاج اخلاص پیدا کرنا بہت ضروری ہے اور اس اخلاص کو بات علم اس لیے نہیں حاصل کیا جائے کہ علماء کی فہرست میں ہمارا نام بھی آ جائے علم اسرین حاصل کیا جائے نوید بلّہ مدالک جو ہے کہ ہم علماء سے مباحثہ کریں کہ ہمیں بھی معلوم ہیں. بات کریں ان سے نوید بلّہ مدالک اس کی وعیدیں آئی ہیں حدیثوں میں یہ مقصد نہ ہو ہمارا بلکہ خالص یہ عمل ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بہتر بدلہ ہمیں عطا فرمائے نبی علیہ السلاط اسلام فرماتے ہیں منسلح کا تاریخ علی التمی صدیح علم صحیح اللہ عبی طریقۂ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے راہ اس کے ذریعے آسان فرما آپ اپنے کمرے سے اپنے گھر سے داوترائے ہیں کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے اس کے ذریعے اللہ تعالی جنت کا راستہ آسان کر دے ہر انسان کا ہدف ہے زندگی کا انسان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سب کا مقصد کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے لائف کا جتنی محنت ہوتی ہے نمازیں عبادات ٹھیک ہے سر اللہ تعالی کی جنت کو ہم حاصل کریں تو اس جنت کو اور وہ جنت کے رغبت میں عمل کرنا رغبت رغبا و رہبا اس بات رغبا یہ جڑوں رغب و یہ خود ایک عبادت ہے رغبت کہ جیسے اہل باطل کا طریقہ ہے کہ نہ ہمیں جنت کی خواہش ہے نہ جہنم کا ڈر ہے ہم تو اللہ کی محبت میں خالی عبادت کر رہے ہیں آپ کو پتا یہ سلب کا طریقہ نہیں ہے کہ عبادت جو ہے صرف محبت میں کی جائے عبادتیں محبت میں صرف کرنا یا صرف امید مرشیہ کا عقیدہ جانتے ہیں آپ اور صرف خوف خوارش کا جو ہے جس کا جو ہے دورہ ہے اللہ پڑھ رہے ہیں صرف خوف سے اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی نہ صرف امید کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے گی نہ صرف محبت کے ساتھ اللہ کی بات کی جائے گی بلکہ ہماری عبادتوں میں اللہ کی ذات سے محبت بھی ہوگی ہماری عبادتوں کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے اس کی ہم, ہمیں امید بھی ہوگی اور ہمیں اس بات کا خوف بھی ہوگا کہ ہماری عبادتیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں یہ ساری چیزیں ہیں جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے دلائل کی روشنی میں کہ یہ عبادت کے ارکان ہے جیسا کہ, کہ یہ عبادت کے تین ارکان ہیں محبت خوف اور رجا محبت خوف اور رجا تو اللہ دبا ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ دبارک و تعالی جنت کی راہ اس کے ذریعے آسان فرما دے گا اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور اس کے ذریعے جنت کی راہیں ہمارے لیے ہموار فرمائے ہموار کر دیں آمیں سلسلہ شروع کرتے ہیں ان یہ تو چھوٹی سی علم کی اہمیت پر بات تھی توجہ سے سننا ہوگا آپ کی توجہ ہٹے گی میری توجہ ہٹے گی ٹھیک ہے آپ کو موبائل جیسا کہ بتا دیا گیا سو سائلنٹ پہ کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ کو سوئچ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو سوئچ آف تاکہ خلل واقع نہ ہو فطرہ خوارج موضوع ہے فطرہ خوارج پہلے مقدمہ ہمیں مذکر آپ کے سامنے ہیں مذکرے میں اہم اہم پوائنٹس رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے لکھے گئے ہیں تفصیلات سب جو ہے اس کلاسز میں آپ کو بتا دی جائے گی سب سے پہلے مقدمہ میں میں نے لکھا کورس ہم, ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے یہ دورہ اس میں ہم نے شر... شرکت کی ہے نام لکھایا اپنا تجزیل کیے ہم آ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں کیوں مقصد کیا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے کام کا مقصد معلوم ہونا چاہیے تو کورس کے اقراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ موضوع فتنے خواریں میں فتن خواریں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ہم تو خوارش میں سے نہیں ہیں الحمد نہ ان کا منہج ہمارے پاس ہے نہ ان کا عقیدہ ہمارے پاس ہے ہم تو الحمد کتاب و سنت کے حامل ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور یہ خوارش شر ہے یہ یہ فتنہ ہے تو اس کو ہم کیوں پڑھیں ایک سوال ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں آئے اس کا جواب کیا اور اسلام خوارش کا فتنہ ہم کیوں پڑھیں اس لیے کہ ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں حدیفہ بن یمان توجہ ادھر رکھیے آنے والے آتے رہے کہ ادھر ادھر میں یہاں کھڑا ہوں فتنے خوارش دیکھا بن یمان رضی اللہ سلم عنہ فرماتے ہیں الناس یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر عن الشرق مخافت عن لوگ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کیوں اس خوف سے کہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں اس ڈر سے کہ کہیں میری زندگی میں شرم نہ آ جائے اس لیے معلوم کیا تھا جس سے معلوم ہوا خیر اور شر دونوں معلوم ہونا ہے توحید اور شرک دونوں معلوم ہونا ہے سنت اور دونوں معلوم ہونا ہے کیوں خیر اس لیے معلوم ہو تاکہ ہم وہ کریں شر اس لیے معلوم ہو تاکہ وہ ہم سے بچیں توحید معلوم کریں تاکہ توحید کے مطابق زندگی گزاری جائے شرک کا پتہ ہو تاکہ شرک سے ہم بچیں ایک چیز ہمیں نہیں معلوم ہے تو کیسے بچیں گے اس سے ہم یہ چیز معلوم ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے اسی طریقے سے سنت کو معلوم کرنا تاکہ ہم سنت پر عمل کریں یہ سنت رسول ہے اس کا علم ہمیں ہم اس علم پر عمل کر رہے ہیں بدعت ہمیں معلوم معرفت البدع بدعت کو جاننا یہ بھی بڑا اچھا دورہ ہوگا اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا اصول البدع. اصول السنت والبدع سنت اور بدعت کے اصول یا قواعد جو علم نے مرتب کی ہے بدت کو کیوں معلوم کرنا تاکہ اپنے آپ کو بدعت سے ہو گیا ماشاء اللہ کیوں معلوم کرنا تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں اسی لیے اسی طرح فتنے خوارش کو معلوم کرنا کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے بہت خطرناک ہے ماضی میں بھی ہے ماضی میں بھی تھا حال میں بھی ہے اسلام میں جتنے فرقے آئے سب سے خطرناک سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا یہ فتنہ ہے خوارش کا فتنہ تو پھر معلوم کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ شر ہے اگر ہم معلوم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکیں گے یہ بنیادی مقصد ہے کہ ہم اس کورس کو کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے لکھا ہے کہ اس کے جو ہے اس فرقے کی حقیقت کو معلوم کرنا اس فرقے کے عقائد اور منحص سے واقفیت دور حاضر کے خوارش کی پہچان سلف صالحین کے منحص سے آگاہی منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ <صحن> یہ چند نکات میں نے اس میں لکھے مذکرے میں جو اس کورس کے اقراض اور مقاصد میں سے ہیں فتن خوارش سب سے پہلے فرقے کی حقیقت معلوم کرنا بھائی یہ فرقہ ہے کیا یہ کورس میں ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ پورا کہ خوارش کون ہے آخر خوارش کس کو کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ کب سے شروع ہوئے ٹھیک ہے ان کی تاریخ کیا ہے پھر اسی طریقے سے ان کے عقائد اور ان کا منہج معلوم ہونا کہ اس فرقے کا عقیدہ کیا تھا خوارش کا عقیدہ کیا تھا خوارش کا منہج کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے دور حاضر کے خواہش کی پہچان جو ہم نے الگ بات ماضی میں جو ہے خواہش کون تھے اس دور میں خوارش کون ہے ہم کیونکہ ہم اس دور میں ہیں اس دور میں خوارش کون ہے ہمیں ان کی پہچان ہو تاکہ ہم ان کو ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں صرف سالین کا منہج کیا ہے بہت ضروری ہے یہ بھی معلوم کرنا اسی طریقے سے منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ یہ میں نے آخری باب باندھا یہ بہت زیادہ ہے میں منکرات برائیاں دنیا میں برائیاں ہوتی ہیں ہر دور میں برائیاں رہی ہیں ماضی میں بھی شر اور برائیاں رہی ہیں دور حاضر میں اس دور میں بھی کافی قسم کی برائیاں ہیں ٹھیک ہے تو ان برائیوں کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے یہ فتح خبر سے کیا اس کا تعلق ہے بہت گہرا تعلق یہ خوارج آئے اسی لیے کہ منکرات ختم ہو جائیں جیسے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ ویری ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو آخری ہے ساتواں آخری چیپٹر کہ منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ منکرات کا ازالہ کیسے کیا جائے ٹھیک ہے یہ سب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا باب پہلا چیپٹر ہے سلف کا منہج اور اس کی اہمیت طلف کا منہ اور اس کی اہمیت سلف کا منحج اور اس کی اہمیت یہ پہلا جو ہے باب ہے جس کے تحت تین فصول ہیں تین پہلا سلف کا منہج کیا ہے دوسری فصل منہج سلف کی اتباع کی اہمیت تیسری فصل سلف صالحین کا طریقہ استدلال ٹھیک ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس باب میں سلف کا منہج کیا ہے اور اس میں سلف کا عقیدہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عقیدہ اور منہج اچھا یہ لفظ جو ہے عقیدہ اور منہج کافی استعمال کیا جاتا ہے کیا مطلب اس کا عقیدہ کس کو کہتے ہیں اور منہج کس کو کہتے ہیں عقیدہ عربی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے منہج بھی عربی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیا مطلب عقیدہ کیا مطلب منحج عقیدہ عقت سے نکلا ہے لفظ اس کا معنی گرہ گانٹ ڈالنا گرہ عربی زبان عقیدہ کس کو کہتے ہیں علماء نے کہا کہ عقیدے کا مطلب وہ باتیں جو انسان اپنے دل و دماغ پر بٹھا لے اور اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا ایک عام تعریف عقیدے کی اور نے بیان کی عقیدہ مطلب وہ چیز ہے عقیدے کا مانا گرہ اصل معنی اس کا جو لغت میں ہے لغوی معنی اس کا گرہ اور گانٹھ گرہ ڈال پر. تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں وہ باتیں جو انسان اپنے دل و دماغ پر بٹھا لے اور اس کا اثر اس کے تصرفات پر پڑے اس کے اقوال پر اس کے افعال پر اس کا اثر پڑ رہا ہے اس کو کہتے ہیں عقیدہ منہج یہ بھی عربی لفظ ہے منحج نہج سے نکلا جس کا معنی طریقے کے ہوتے ہیں راستہ منہج کا مانا راستہ تو عقیدہ و منہج دو اہم چیزیں ہیں تو سلف سلف کا منہج سلف کس کو کہتے ہیں بعض وقت سلف بھی پڑھتے ہیں سلف صالحین سلف نہیں سلف ہے تو صحیح لفظ سلف جیسے اور بھی دوسرے الفاظ ہیں جس کو بہرحال غلط پڑھا جاتا ہے خلف خلف کو خلف پڑھتے ہیں سلف اور خلف ایک ہے سلف ایک ہے خلف تو اس کو سلف صالحین بولتے ہیں سلف صالحین ہے لفظ کیا ہے صرف دیا زبر ہے سلف سال خلف نہیں ہے خلف ٹھیک ہے چلیے تو سلف کا معنی عربی زبان میں اچھا یہ عربی زبان میں عام طور پر ہم جو پڑھتے ہیں جیسا خواہش پہ بھی آگے پڑھیں گے لغوی اور اصطلاحی معنی اس کی کیا ضرورت ہے اصطلاحی معنی کافی ہے شرعی معنی آپ عام طور پر دیکھیں ہوں گے کتابوں میں بھی یا علما کی زبان سے کہ لغوی معنی بھی لفظ کا بتایا جاتا ہے لغوی مطلب عربی زبان میں اس لینگویج میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے کیونکہ کتاب و سنت میں جو معنی ہے اس کا شرعی معنی جس کو کہتے ہیں یا اصطلاحی معنی یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے اگر کوئی یہ پوچھے بھائی لوہ لوی عربی زبان تو ہم نہیں سیکھنے بیٹھے تو عربی زبان میں کس ل... یہ لفظ کس معنی میں آیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں آپس میں ربط ہوتا ہے ہر لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں اور چونکہ شریعت عربی زبان میں ہے شریعت عربی زبان میں یعنی کتاب اور سنت قرآن پوری یہ سب جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور حدیثیں سنتیں عربی زبان میں ہے تو پھر عربی زبان کا جاننا ضروری ہے لفظ کا معنی کیا ہے سلاد زکات صوم، توحید شرک سنت بجات وغیرہ جتنے الفاظ ہیں جو عربی میں شریع الفاظ جتنے ہیں سب عربی زبان میں ہیں تو عربی لغت میں عربی کے لینگویج میں کس میننگ میں وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا آپس میں رقط ضرور ہوگا کوئی شرم جو لغت میں مانا ہے آپ دیکھیں گے شریعت میں شرعی جو معنی بیان کیا گیا اس کا یا اصطلاحی معنی جو بیان کیا گیا ان دونوں میں گہرا تعلق آپ کو نظر آئے گا ہر لفظ کے ساتھ دیکھیں تو یہ ایک بات دوسری جو ہے چونکہ شریعت عربی زبان میں ہے تو پھر عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں جو ہے شرع سمجھنے میں اصطلاحی معنی سمجھنے میں آسانی ہو میرے سے بات سمجھ میں آ گئی نیند تو نہیں آ رہی نا چلیے الحمدللہ کیونکہ نیند کا مسئلہ کیا ہے یہ جو ابلیس ہے نا انہ لکم عید مبین سوریاسن کی قاعت ہے نا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ جو ہے جمعے کے خطبے میں علمی دورے میں محاورے میں تقریر میں کلاس ہو رہی ہے دین کی گفتگو ہو رہی ہے یہاں سلاتا ہے اس کے علاوہ خالی بیٹھ کے رات میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے دنیا دنیاوی چیز ہو رہی ہے وہاں سلاتا نہیں ہے کیوں اس کو معلوم ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو اس کے کام کی چیز ہے یہ لیکن یہ علم نہیں ہے تو مطلب یہ تو جنت کا راستہ ہے یہ تو جنت میں جائے گا منسرا کا طریقہ نی التمی صفی علم تو یہاں سلاتا ہے اور جو ہے آپ کا ذہن ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کیوں کیونکہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں میں. آپ کو بور کر دیتا ہے ارے آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے کیوں یہ دشمن نہیں ہے اللہ اس سے بچائیے سونا نہیں ہے سونے کے لیے تھوڑے بلائے ہیں آپ لوگوں رجسٹریشن فار سلیپنگ ہے نہیں ہے نا بھائی رجسٹریشن فارژنگ تھیکنگ لینگویج نالج اسلامک نالج انڈرسٹینڈنگ نا قرآن حدیث ہے اس لیے بلائے ہیں ٹھیک ہے اس لیے بلائے نا پھر ہاں تو پھر یہاں سونا نہیں سخت منا ہے سونا ٹھیک ہے جو سوئیں گے ان کے ساتھ جو معاملہ آئے. انشاءاللہ ہم کریں گے امید کے جو ہے ادارہ اس سے راضی ہوگا انشاءاللہ سیدھی بات بالکل سخت ٹھیک ہے سونے کے لیے بستر ہے اور شام میں سویا رات میں جا کے سو جائیں فتنہ ہے پریشان ہے لوگ فتنے سے سو رہے ہوں لوگ خوارش سے پریشان ہیں پوری دنیا پریشان ہے عالم اسلام بھائی ہم سوئیں گے ہم سوئیں گے تو لوگوں کو کون پھر جو ہے اٹھائے گا جو سو رہے ہیں لوگوں کو کون جگائے گا ان کو بتائے گا بھائی کہاں کس راستے پہ جا رہے ہیں خوارش کا عقیدہ آپ نے اپنایا ہوا ہے کس کے ساتھ جا رہے ہیں آپ یہ کون سا منہج آپ نے اپنایا ہوا ہے یہ سلف کا منہج نہیں ہے یہ خلف کا منحج ہے منحرفین کا ہے یہ اہل بدا کا ہے اہل خوارج نہیں ہے اس سے بچانا ہے قوم کو بھئی قوم ڈوب رہی ہے قوم پریشان ہے کوئی راستہ دکھائے ان کو کوئی بتائے ان کی رہنمائی کرے اور ہم سو گے نہیں سونا نہیں ہے جاگنا ہے اور امت کو جگانا ہے امت کو سلف کا منہج بتانا ہے انشاءاللہ امت کی عقیدے ٹھیک کر رہے ہیں یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہے ہم جو ہے سلفی حریث سے اس بات کی امید کی جاتی ہے اور کس سے امید کریں گے جن کے پاس حدیثوں کی قدر ہے کتاب و سنت کا عقیدہ ان کے پاس ہے الحمد تو ان سے امید ہے کہ یہ کچھ کام کریں گے دنیا میں انشاءاللہ اور اس فرقے ناشیا پائفا پا منصورا میں انشاءاللہ ان کا شمار ہوگا ان تو ختم نہ نہیں چلیے سلف کا معنی کیا ہے عربی زبان میں سلف کہتے ہیں آپ سے پہلے کے لوگ سلف کا معنی عربی زبان میں آپ سے پہلے کے لوگ آپ آب کے آبا و اشداد آپ کے سلف ہیں آپ کے دادا آپ کے سلف ہیں کیونکہ آپ سے پہلے آئے نا جو بھی آپ سے پہلے آئے ہیں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو سلف کہتے ہیں خلف کا معنی بات کے لوگ تو یہ عربی زبان میں لیکن مراد کیا ہے اور سلف کے ساتھ لفظ استعمال دیکھا ہوگا نا سالحین کا معنی نیک لوگ صالح نیک انسان کو کہتے ہیں سلف ہے سالحین گزرے ہوئے نیک لوگ اس کا ترجمہ اردو میں گزرے ہوئے نیک لوگ یہ عربی زبان میں یہ معنی ہے سلف کا مانا کہ ہم سے پہلے کے لوگ یعنی میرے دادا میرے سلف ہیں آپ کے دادا آپ کے سلف ہیں لیکن ہم جب سلف کا منہج یہاں پڑھ رہے ہیں یا کتابوں میں آپ نے دیکھا کہ سلف کا یہ عقیدہ تھا تو کیا ہمارے دادا کا دا نانا کا عقیدہ نہیں وہ مزاج نہیں ہو کیوں یہ دادا کا عقیدہ شر بھی ہو سکتا ہے کتابوں میں علماء نے جو لکھا سلف کا من سلف کا عقیدہ سلف کا یہ عقیدہ نہیں تھا سلف ایسے جو ہے نہیں استدلال کرتے تھے تو اس کا مطلب ہمارے دادا یہ جو لکھنے والے ان کے دادا نانا نہیں کیا سلف کا لوگوں بھی مانا ہے وہ کہ ہم سے پہلے گرو لیکن سلف جب بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث میں لوگ کا سلف صالحین یا علماء جو ہے سلف سالح اس سے مراد صحابہ ہے سب سے پہلے پہلی صدی کے لوگ سلف سے مراد صحابہ ہے سب سے پہلے سلف میں آتے ہیں صحابہ جو پہلی صدی کے لوگ تھے اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی کس چیز کی خیر کی بھلائی کی اچھے ہیں یہ خیر ہیں اچھے ہیں کا ایسا جامع لفظ ہے جس میں دنیا کی تمام قسم کی بھلائی شامل ہے شر ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں تمام برائیاں شامل ہیں ہر اچھا کام خیر ہے ہر اچھا کام خیر ہے اور ہر برا کام شر ہے توحید خیر ہے سنت خیر ہے نماز خیر ہے والدین کی خدمت خیر ہے علم حاصل کرنا خیر ہے دعوت اللہ خیر ہے وغیرہ وغیرہ چلیے تو سلف سے مراد سب سے پہلے پہلی صدی کے لوگ جو کہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے اللہ تعالی نے فرمایا والذين رضی اللہ, عنہ عنہ جنات الاخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ آگے بڑھنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ اس عصائد میں ان کا ذکر ہے کس کا صحابہ کا جس کو ہم سلف کہہ رہے ہیں تو سلف میں سب سے پہلے کون آتے ہیں صحابہ جو پہلی صدی کے لوگ ہیں سلف سے برا پہلی سدی کے لوگ صحابہ صحاب صرف صحابہ ہیں تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے پھر اتبائے تابعین جس کو تبع تابعین کہتے ہیں اتبا تابعین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف سے مراد شک ال اسلام نظمیہ الحمۃ اللہ فرماتے ہیں سلف سے مراد صحابہ تابین اور طب تابین ہے جو قرون ثلاثہ کے لوگ تھے جو قرون سلاسہ کے لوگ لوگ تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئی ہیں آپ نے فرمایا خیر القرونی خیر کرنی مختلف روایتیں اس کی ایک روایت میں یہ ہے خیركم قرنی ثم تمینہ یلون ثم لدینہ یلون تم میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد کے لوگوں کا پھر اس کے بعد کے لوگوں کا تو تین قرون تین صدیوں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک اس کے بعد کا دور اور اس کے بعد کا دور اس کو قرون نے تراسا کہ تو سلب سے مراد یہ تینوں لوگ ہیں ٹھیک ہے راوی کہتے ہیں ایک رواج میں کہ نبی صلاح اسلم نے دو کہا یا تین کہا اس کے بعد ٹھیک ہے تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے بارے میں نبی علیہ اللہ سلام نے خیریت کی گواہی دی ہے ان زمانوں کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ امت کے لیے قدوہ ہیں امت کے لیے قدوہ حسنا ہیں تو سلف سے مراد صحابہ تابعین اور طب تابین ہیں صحابہ تابین اور طب تابین ہیں جس کی جواہی دی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت میں نے پڑھی اور سابق اتبان تو اس میں یہ آ گا اتبا تابعین اور اس کے بعد اس کے بعد کے لوگ سب آئیں گے اس میں ٹھیک ہے لیکن مراد تو سے یہ لوگوں ہوں گے صحابہ تابعین اور اتبائے تابعین تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ صحابہ جو مہاجر انصار میں سے ہیں صحابہ میں سے جو مہاجر انصار ہیں اور جنہوں نے ان کی پیروی کی بے احسان اچھے طریقے سے بےحسان سلف کے منہج کو سلف کے عقیدے کو اپنایا جن لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے خوش اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے جن میں ہمیشہ رہیں گے جس کے نیچے سے جا نہریں جاری جنت کی نعمتیں ہیں جو استعمت میں بیان کی گئی منہج کا مطلب کیا ہے طریقہ اور راستہ تو سلف کا منحصہ تابے اتبا تابین ٹھیک ہے سلف کا منہج اور سلف کا منہج کیا ہے منہج کا مطلب طریقہ زندگی انہوں نے جو گزاری تو وہ راستہ جس طریقے پر ان کی زندگی گزری ان کے عقائد ان کے معاملات ان کے اخلاق ان کا طور طریقہ ان کی باغ یہ سب منحج میں آتی چیز علماء نے بیان فرمایا منہج کا مطلب الذين يصيرون قریف في فی وفي وفی وفي وفی وفي وفی جمیل وهو ونحج مخلتاب من الكتاب سننا منہج کا مطلب سمجھیے سلف کا منہج ہے نا بھائی یہ ضروری ہے پھر خوارج میں اس کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں سلف کا منہج معلوم ہو کیونکہ اس منہج سے ہٹے اس لیے خوارج پیدا ہوئے سمجھ رہے ہیں یہ جتنے فرق آئے دنیا میں منحج کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے ورنہ کتاب و سنت کو سب مانتے تھے آپ کو پتہ ہے جڑ ویگی ہے احساس جتنے فرق اباللہ جتنی گمراہیاں ہوئی ہیں اس منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی کس کے سلف کے منہج کو چھوڑا اس وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے ایک منہج جو اپنانا چاہیے تھا اس کو چھوڑا اور دوسرا منہج اپنا ہے تو یہ منہج منہج استعمال ہو تو منہج کا معنی بتایا جا رہا ہے کیا ہے منہج سلف کا من کہ طریقہ ان کی زندگی کا ان کا عقیدہ ان کی زندگی کی وہ طریقہ جس پر وہ لوگ چلے وہ طریقہ جس پر وہ لوگ چلے صحابہ تابعی رضی اللہ عنہ سلف یعنی اپنی زندگی میں جو ہے ان کے کی عقیدے کیسے تھے ٹھیک ہے منہجب وہ بھی جس عقیدے پر ان کی زندگی گزری کیوں کیونکہ جو ہے ان کو خیر کا لقب دیا گیا خیر امت کہا گیا ان کو قرآن میں اور حدیث میں ان کی تعریف ہے اور ان کے ان کے لیے اعلان کیا گیا کہ رضی اللہ عنہ ہوں. اس کا مطلب بڑی اہمیت ہے ان کی پر ٹھیک ہے اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم چلیں جیسا کہ آگے میں بتا رہا ہوں اس کے دوسرا جو نقطہ ہے کہ ان کی اتباع کی اہمیت اس میں بتا رہے کچھ تو سلف کا منہج کا مطلب کہ ان کا وہ راستہ جس پر ان کی زندگی گزری یہ سلف کا منہج مطلب صحابہ تابعین کی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے کی عقیدے کیسے تھے ان کا طریقے عبادت کیسے تھی ان کے معاملات کیسے تھے ان کے اخلاق کیسے تھے اور باقی زندگی کے حالات ان کے کیسے تھے وہ ہمارے لیے کیا ہے منہج ہے کہ ہم بھی اپنا عقیدہ ان کے جیسے کریں ہم بھی اپنی عبادتیں ان کے طریقے پر کریں ہم بھی اپنے اخلاق کو ان کی بال تو لوگ سمجھتے ہیں صرف صرف نسبت کر لیں تو سلفی نہیں بولتا اب دیکھیں سلفی لفظ ہے نا کیا مطلب سلفی یہ یا جو ہے نسبت کا ہوتا ہے حیدرآبادی کا مطلب کیا ہے حیدرآباد کا رہنے والا یا یا جو ہے نسبت کے لیے گزر تو سلفی کا مطلب سلف کے عقیدے اور منحج پر یہ صرف انتظار نہیں ہے مجرد کہ آدمی جو ہے میں سلفی ہوں بھائی اچھا آپ سلفی ہیں ماشاءاللہ ویری گڈ عقیدہ سلف کا نہیں ہے منہج سلف کا نہیں ہے اخلاق سلف کے نہیں ہے طور طریقہ سلف کا نہیں ہے اور زندگی سلف کے طریقے پر نہیں گزر رہی ہے پھر کیسے سلفی ہو سلفی کا معنی کیا علماء نے جو بیان کیا یہ سچ ہے اور سچ ہی صحیح ہے سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نسبت کی ہے اپنے آپ کو سلف کی طرف اور سلفی کہنا سلفی کہنا غلط نہیں ہے تو معلوم ہے آپ کو سناؤں گا شیخ البانی رحمۃ اللہ نے نسبت کی کیا ضرورت ہے اس کی جواب دیا علما نے جیسے کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کہیں جی ہاں بولنا پڑا بات بھائی ہم اہل حدیث سلفی یہ لفظ نہیں بولے مسلمان تھا مسلمان کافی ہے تو نہیں پہلے کافی تھا پہچان ضروری ہے آج آپ کون سے مسلمان ہیں سنی یا شنی پہلے نہیں ہم سنی مسلمان ہیں بھائی اچھا سنی مسلمان ہیں سنی میں انفی ہیں شاوی ہیں مالکی ہیں ہمبلی ہیں کس قسم کے مسلمان ہیں کئی کیٹیگریز ہو گئے نا فرقے آ گئے کئی جماعتیں آ گئیں تو آپ کو اپنی پہچان بتانا ضروری ہے جیسے جو ہے سیدھی سی بات سو آپ خالی یہ بولے بھائی میں آپ انڈیا میں جو ہے بامبے میں کھڑے ہوئے ہیں یا حیدرآباد میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں ہم کیا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں نہیں ہے. کہ صرف ہم ہندوستان میں چلنے والے لوگ ہیں نہیں یہ انتخاب نہیں ہے. یہ زندگی ہے, یہ. یہ عمل ہے یہ. سلفی کا مطلب کہ میرا عقیدہ صحابہ اور تابین کا عقیدہ ہے مثال صحابہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے ہر جگہ موجود صحابہ کا عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے صحابہ مانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میرا بھی یہی عقیدہ اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی صحابہ نے کہا اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے نزول حقیقی کو بھی اللہ صحابہ نے کہا حقیقت میں اللہ اترتا ہے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رحمت قریب آتی ہے کہا انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربنا عز وجل الى يبقى الثلث من جلسم جب رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے ہمارا رب ازب اللہ ازب جل آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے عام اردو میں اترتا ہے تو صحابہ نے یہی کہا کہ اترتا ہے تو میں سلفی ہوں بھائی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ میں بھی وہی کہتا ہوں میرا بھی وہی منحج ہے کہ اسم و صفات کے سلسلے میں جو میرے صحابہ اور تابعین کا تھا کا تھا، کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اترتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ انہوں نے اداب قبر پر ایمان ایمان کا تھا میرا بھی اداب قبر پر ایمان تھا انہوں نے نہیں پوچھا اللہ کیسے اترتا ہے میرا بھی یہی منحج ہے میں کبھی کسی عالم سے آج تک نہیں پوچھانے پوچھوں گا سوال کروں گا اللہ کیسے اترتا ہے کیوں کیونکہ میرے سلف کا یہی منحش تھا کہ اللہ اترتا ہے کیفیت بھی پوچھیوں لوگوں نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السطو معلوم و مجھول اللہ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے کیفیت نہیں معلوم ہے مجھول ہے سوال پوچھنا کیفیت کے بارے میں جائز نہیں ہے بلکہ بردات ہے ایک نئی چیز ہے کیا ہے نئی چیز ہے یہ سلف ہے تو سلفی اپنے آپ کو بولنا سلف کے صحابہ کے نقش قدم پر ہم چاہتے ہیں ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ, ہمارا عقیدہ ان عقیدے کے جیسے ہمارا منہج ان کے منحج کے جیسے ہمارے اخلاق ان کے اخلاق کے جیسے انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا ہے تو تمام چیزوں میں کیا تفصیل میں جاؤں تمام چیزوں میں عقیدے میں منہج میں تلقی میں ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے علم کیسے حاصل کیا میں بھی ویسے علم حاصل کرتا ہوں انہوں نے تقسیم نہیں کی کس کی اپنے اساتذہ کی میں بھی تقسیم نہیں کرتا ہوں سمجھ نہ ان کا جو طور طریقہ تھا تقسیم سمجھ رہے ہیں چلو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم ابو بکر صدیقی رضا تو ان کی ہیں خالیاں ہم ابو بکر صدیق رضا ہم فلاں کبار صاحب کسی ایک صحابی کو پکڑ لیا کہا کہ ہم ان کے شاگرد ہے بس ہم ان کے ہیں خالی یہ ہمارے مولانا ہے یہ ہمارے کھیت ہے بس دوسروں کو چھوڑ دیا ایک سیلم حاصل کیا انہوں نے ایک سے جو ہے دین سیکھا دن سمجھا نہیں یا تابے نے بھی تب صحابہ نے بھی آپس میں انہوں نے سب سے لیا سب کا احترام کرتے تو, تو ویسے ہمارا بھی یہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی سلفی علماء ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں سیلم میں تصنیف علما کی نہیں کرتا تقسیم علماء کی میں اپنے علماء کی جی جو عقیدت منہجن سلفی علماء ان کی تقسیم میں نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا منہجم ہے ان کے کی اخلاق کیسے تھے میرے بھی وہی اخلاق ہے سرفی صرف عقیدہ کہ انہوں نے کہا اللہ عرش پر ہے میں بھی کہتا ہوں اللہ عرش پر ہے باقی چیزیں پھر ان کی زندگی انہوں نے عبادات کا جو طور طریقہ تھا ان کا میں بھی وہی کرتا ہوں انہوں نے, نے،, نے،, نے جیسے نماز پڑھی میں بھی اسی نماز پڑھتا ہوں نے جیسے روزہ رکھا میں بھی اس ووسا رکھتا ہوں انہوں نے جیسے حج کیا عمرہ کیا میں بھی اسے کرتا ٹھیک ہے انہوں نے جیسے عمر ابن خطاب ردیتم نے طواف کیا اور کہا کہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں نے رسول اللہ وسلم کو تجھ کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو کبھی بوسا نہیں دیتا یہ عمر ابن خطابۃ کا منحج عقیدہ تھا میرا بھی یہی منج ہے کہ جنگل کا پتھر فائدہ نقصان کا مالک نہیں ہے حجر اسمد میں ات... انہوں نے اتباع میں بوسا دی میں بھی اتباع میں بوسا دیتا ہوں مکہ جا کر یہ ہے میرا تو خالی بات یہی ختم ہو گئی کیا عقیدہ اور منج ہاں؟ عقیدہ اور عمل بات ختم عقیدہ ان کا جیسا میرا ویسا عقیدہ عمل میں انہوں نے اتباع... ان, ان کے عمل میں اتباع تھی میرے عمل میں بھی اتباع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ان کے کی اخلاق کیسے تھے اللہ ان کے کی اخلاق کیسے تھے میرے بھی اخلاق ویسے ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی چیز اس میں شامل ہے کہ سلف کے اخلاق کچھ ہمارے اخلاق کچھ یہ کیسے سلفی ہے اس کا مطلب پورا نہیں لیا آپ تھوڑے ہیں پھر یا پھر بولنا پڑے گا 50% سلفی آپ آدھے سلفی ہیں پورے سلفی نہیں ہیں پورے سلفی بن جائیں گے پورے سلفی بننا ہے نا کیا مطلب سلفی پورے آدھے پورے ہیں نہیں ویسے تو ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ہم ان کے جیسے اخلاق اخلاف سلف کے کیسے تھے ہماری زندگی میں بھی وہی اخلاق ہیں ان کے اخلاق شرق میں ہیں ہمارے اخلاق گھر میں ہیں ان کے اخلاق ایسٹ میں ہمارے اخلاق ویسٹ میں ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں غلط ہے میرے بھائی دعویٰ ٹھیک ہے عقیدتً سلفی ہیں ایسے بولیں گے عقیدت منہجن ہیں بھائی آپ یعنی <laughs> عقیدے کے اعتبار سے اور منہج کے اعتبار سے آپ سیلفی ہیں اخلاق سلف کے ہے ہی نہیں آپ کے پاس سلف کا طور طریقہ زندگی میں نہیں ہے آپ کے پاس یہ بہت ضروری اللہ تعالی ہم سب کے رہنمائی فرمائے اور حقیقی سلف ہی ہمیں بنا دیں وہی ہے نا بھی زندگی پوری چلیے تو علماء نے وہی کہا سلف کا, کا منہج منہج میں لکھا ہے علماء نے منہج یعنی ان کی زندگی پوری جس دہج پر جس راستے پر گزری ہماری آپ کی زندگی بھی اسی راستے پر گزرے چاہے وہ عقیدت ہو منہجن ہو سلوکن ہو اخلاقن ہو تمام چیزیں ہماری زندگی میں پائی جائے آپ دیکھیں یہ ان کے تابعین نے اس چیز کو اپنایا اپنے اساتذہ صحابہ سے اللہ نے جو گواہی خوشخبری سنائی ہے ان تمام لوگ جو اتباع کرے بحسان تو تابعین نے کیا کیا صحابہ کا جو سلق میں آتے ہیں انہوں نے صحابہ کا عقیدہ صحابہ کا منع صحابہ کے اخلاق اپنا وہ دیکھتے تھے صحابہ کو اور ان کے اخلاق اپناتے پھر اتباع تابین یہی سلسلہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ذہن میں رکھے چلیے ایک اور ایک چیز اس میں کہ سلف کا منہج چل بلکہ اللہ تبارک کو تعالی بیان فرماتا ہے جہن و سات مسیرا منہج سلف دوسری فصل منہج سلف کی اتباع کی اہمیت کہ ہم سلف کے منہج کو اپنائیں کیوں سلف کا منہج اپنانا ضروری ہے اختیار کرنا ضروری ہے کیوں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سسول کا حکم ہے سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں, اللہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے حکم پر ہم عمل کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز روزہ زکات قربانی کا حکم ہمیں دیا ہے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے منہج کو اپنانے کا اور سلف کے منہج پر چلنے کا اتباع کرنے کا حکم اس نے دیا ہے دلیل آیتیں ہیں پرانی مجید کی جس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ لکھی وومین شاقل غور کیجیے میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں بیان فرما رہا ہے اومین شاق اور رسول طبل خدا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود ہدایت معلوم ہوگی راستہ سبیر رسول ہاں معلوم ہو گیا اب اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا نہیں کر رہا ہے وہ مخالفت اشاط مخالفت کرتا ہے معلوم ہے نبی سسلم کا حکم ہے سنت معلوم ہے سنت رسول صحیح سنت ہے ثابت ہے سن جانتے ہومبیدما طبی لہول حدا. ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا واضح نہیں ہوا چلو کہہ سکتے ہیں اس کے پاس ادر ہے جس کے اپنی جگہ اہل علم کے نزدیک تفصیل ہے لیکن یہ ادھر نہیں ہے ما تبین تبین ہو چکا اس کے باوجود سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرا کام وہ سب غیر سبیل المؤمنین غیرا سبیل دل ایک تو رسول کی مخالفت کر رہا ہے دوسرا سبیل المؤمنین کو چھوڑ رہا ہے غیر خیرہ نے علاوہ سبیل المؤمنین کے علاوہ عمل کر رہا ہے سبیلمان راستہ قرآن کیا ہے غیر یعنی علاوہ سبیل یعنی راستہ منہج سبیل منہج ہم نے کہا نا منہج یہی ہے سبیل. المؤمنین سلف سلم المؤمنین کون ہی ہے یہ جب آیت اتری یہ آیت کب اتری پچھلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتری نا نبی وسلم پر پوری آیتیں اتری تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری آئے تھے تو اس وقت المؤمنین کون تھے صحابہ تھے تو سبیر اللہ کہ آئے سبھی من منہج آپ کو پتا ہے ایک رفت کے کئی معنی ہوتے سبیل کا معنی منہج سبیل منہج اب تریقہ سب رس ٹھیک ہے چلیے تو اللہ اجزا اس آیت میں سلف کی منہج کی اتباع کی اہمیت بتا رہا ہے صحابہ کے منہج کی اتباع کی اہمیت موم شکر رسول امرانی وہیل المومن سبر المومنی سلف منہج سلف سبیل سبل کا دوسرا نام ہے منہج سلف تو منہج سلف کو وہ چھوڑ کر اب ظاہر بات ہے منہج سلف کے علاوہ ہیں غیر کا مانا تو اس کا مطلب کوئی اور منہج اپنایا ہوا ہے اس نے کسی اور راستے پر چل رہا ہے اس, اس کا عقیدہ صحابہ کے جیسے نہیں ہے صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ اللہ تعالی عرش پر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ ہر جگہ ہے بول رہا ہے تو کیا اس ساحد میں وہ آئے گا اس وعید میں جو سائب نے بیان کی لی جی کیونکہ وہ یہ چیز شاکر رسول, رسول اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ عرش پر مشتمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی اپنی امت کو کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھو علویت کا علو کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر ہے عرش پر اور صحابہ کا منہج اور سویل یہی تھا یہ انسان کیا کر رہا ہے مثال اللہ تعالیٰ کے بعد یہ جو ہے نبی وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور صحابہ کے منہج سے ہٹ کر کسی اور منہج کو اس نے اپنایا ہوا ہے سب تو اس کا مطلب یہ وعید ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کامیابی چاہتے ہیں ہم تو پھر سبیل المومن کی اتباع ہو غیر سبیل المن کی نہیں منہج سلف کی اتباع ہو غیر منہج سلف کی نہیں اچھا اگر کر لیا کسی نے وعید کیا یہ دو کام کوئی کرتا نو ما تولا اللہ بچائے اسی راستے پر اللہ اس کو لگا دیتا ہے ٹھیک ہے نو اللہ ما تولا تم نے چھوڑا اور اللہ تعالی کے پاس نظام ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ان کا نہ خیر فخر ان کا نا شرفان شر تم خیر کرو خیر اچھا کام تھوڑا کرو زیادہ اچھا کام کا سواب ملے گا منجا اب لائض تم ایک اچھا کام اللہ کے واسطے کرو اللہ تعالیٰ دس اچھے کاموں کا بدلہ تمہیں دے گا تم ایک آیت پڑھو اللہ دس آیتوں کا ذرا تمہیں دے گا تم ایک نیکی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ہے اچھے کام کا فائدہ اور منجا ابھی سید فلاح اللہ مدلحا. اور اگر تم نے برائی کی تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کے حساب سے تمہیں بدلا دے گا تو ان یہ بدلہ ہے اس کو کہتے ہیں وہ اچھا قاعدہ ہے بلکہ الجزاؤن من جنس العمل جیسا عمل ویسا بدلا جیسا عمل ویسا بدلا کیا کیا تم نے تم سے بولا آپ لوگ نہیں ہیں پریشان بات تو آپ لوگ سلف کے منہج پر ہیں اللہ. اللہ تعالیٰ ہم نے یا لوگوں نے کیا کیا لوگ بول دیں گے غائب کیسے کا استعمال کرے لوگوں نے کیا کیا سلف کے منہج کو چھوڑا یہ تم کیوں بولتے مانو اس میں جو ہے اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ہمارے بارے میں بول رہا ہے یہ نہیں کرنا ہم سلف کے منحج پہ ہم نے آپ نے ایسے بولتے ہیں نا الفاظ خطاب جو ہوتے ہیں نا اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ بہرحال چلیے تو سبیل سبل سلف کو چھوڑا تو پھر بدلہ بھی ویسے ہی ملنا نا بدلہ اللہ بدلا الجزا یہ بھی خود قاعدہ ہے الجساؤں میں جیسا عمل ویسا بدلہ تو جنہوں نے سلف کے منہج کو چھوڑا تو جب چھوڑے کا م... چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور منہج اپنا ادھر جانا تھا جیسے جو ہے میں جدہ میں مثال دیا تھا ایک آدمی کو جو ہے مکہ جانا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے یا نہیں ہے حیران پہن لیے گاڑی میں بیٹھ گئے اب آپ کو جانا ہے عمرے کو تو آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ مکہ کا راستہ کون سا ہے جانا ہے جنت تو جنت کا راستہ بھی معلوم کرو پھر جانا ہے جنت جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں معلوم ہی نہیں ہے جنت تک لے جائے گی سلف کا منحج جنت میں لے جائے گا خلف کا انحراب جنت میں لے جائے گا سلف کا منہج لے جائے گا نا یہی آئے جس میں جو ہے سلف کے منہج کے میں تھے اللہ تعالی نے اس میں جو ہے ابھی پڑھوں گا آئے تھوب جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کی خوشخبری دی بلکہ ابھی پڑھی نہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے جنت سابق بحسان کیا فائدے ان کے عنہ عنہ جنت میں جائیں گے لو جو سلف کے پر چلیں گے ایک آدمی کو مکہ جانا ہے ایران مان لیے گاڑی میں بیٹھ گئے بیوی بی بی بچوں کو بٹھا لیے چلو مکہ رستے ہی نہیں معلوم ہے صاحب کو گاڑی سٹارٹ کر دیے فل نکل گئے کہاں جا رہے پریگل مدینہ پہ پر جا رہے بدینا روڈ پکڑے ہوئے جا رہے جا رہے جا رہے یا سمجھو دوسری مدد ایسے جا رہے سیدھا چدہ سے نکلے پکا جانا ہے راستہ نہیں معلوم ہے رائٹ سائڈ پہ ایک روڈ نظر آئی وہ روڈ پکڑے سیدھا پائف گئے اور آگے گئے ادھر آتے پورا سیدھا جب پہنچ گیا <تصفح> ارے کدھر آئے گئے ایسے پوچھے نہیں پوچھے نہیں کیا ہے پوچھے یہاں ایک, ایک فائدے کیسے ہٹتا ہے آدمی سلف کے منحص سے دو وجہ ہوتی ہے اس کی سنیے دو بچے ہے اس کی ایک منہج نہیں معلوم جہالت جاہل ہٹ گیا ایک یہ وجہ دوسری ایک جاہل ہٹا ایک جاہل ہٹا ایک آدمی ہٹا اس کی تقلید میں یہ بھی ہٹ رہا ہے یہ دو ہی بھٹکنے کے سلف کے منہج سے انہرا بھٹکنے کے دو راستے ہیں تقریبا امام برباہاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ایک کتاب میں شہر سننا میں اس کو ذکر کیا ہے کہ منہج سے ہٹنے کے دو راستے دو سلف کے منہج سے ہٹنے کے دو راستے دو وجوہات ہیں ہٹنے کے نمبر ایک جہل معلوم نہیں تھا منہج کیا ہے سلف کا تو کیا کیا غلط منہج اپنا دیا اپنی زندگی میں خواہش کا منہج اپنا لیا چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے معلوم بھی نہیں کیا جائے یہ سلف کا منہج نہیں ہے یہ سلف کا منہج کیا تھا جہالت کی وجہ سے آدمی بھٹک سکتا ہے نہیں معلوم جیسے مکہ کا راستہ نہیں معلوم تو جلد پہنچ جائے گا ہوں. یا دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے ایک آدمی بھٹکا بھٹکا نہیں بھٹکا لفظ واپس لوں گا ایک آدمی کو معلوم تھا مکہ کا راستہ اب بولو کرتے نا ادھر جائیں گے جان بوجھ کر اس نے کیا کیا, کیا؟ مدن اس نے راستہ چھوڑا اب اس کو فالو کر رہے ہیں لوگ ارے صاحب کہاں جا رہے, آپ؟ رہے ہیں آپ ابھی ہمارے لوگ گھومیں گے میں <laughs> مکہ جا رہا ہوں آپ لوگ بھی چلنا ہے کیا ہاں مکہ جانا ہے سر ہماری گاڑی آپ کی گاڑی کے پیچھے رکھتے ہیں ہم لوگ ہاں پیچھے پیچھے میں مکہ لے کے جا رہے ہیں اب ان کو بتاؤں گا کہ جو مکہ ٹائپ لے کے جانا ابھی پیچھے جا رہے جا رہے پھر راستے میں ہے ہمارے گاڑی سر منٹ کہیں پیٹرول کہاں جا رہے ہیں لوگ مکہ جا رہے کہتے وہ جا رہے ہیں والی گاڑی مکہ جا رہی ہم لوگوں میں جا رہے ہیں مکہ اچھا لوگ ٹھیک ہے ہم لوگ بھی جاتے نا آئی دوسری گاڑی بھی نکلی پھر راستے میں اور گئے اور پیچھے تین گاڑیاں آ رہی ہیں چار گاڑیاں پانچ گاڑیاں کہاں جا رہے کہاں جا رہے آپ لوگ مکہ جا رہے؟ ہم لوگوں میں جانا ہے, نہیں معلوم ہے. ہمارے پیچھے پیچھے چلتے رہو وہ گاڑی اس کے پیچھے وہ گاڑی اس کے پیچھے وہ گاڑی میں مثال دے رہا ہوں جو علامہ بربہاری رحمت اللہ نے کتاب میں بیان کی بھٹکنے کے راستے ایک بدماش ہے پہلا جو جان بوجھ کر راستہ معلوم تھا اس منحج معلوم تھا عقیدہ معلوم تھا سنت معلوم تھی اس نے جان بوجھ کر جو ہے اس سے اس سے انحراف کیا راستے کو چھوڑا جان اتبا کر رہے ہیں یہ سب سب کہاں جائیں گے گے مکہ پہنچیں گے سب یہ بھٹکنے کے راستے ایک کو معلوم نہیں تھا دوسرے کو معلوم تھا جس کو معلوم نہیں تھا بہو ابال امام برباری نام تو وہ گمراہ ہو گیا بھٹک گیا بے کیوں جہالت کی وجہ سے اپنی دوسرا جس کو معلوم تھا عاند الحق اس نے معاندہ کیا حق کا اور مخالفت کی حق کے راستے کے ساتھ سلف کے منج کو چھوڑا جان بوجھ کا تو اس کی تقلید کرتے ہوئے جو بھٹ گئے کیوں اس شخص کے بارے میں امام برمن شیم مبل کیا ہے یہ شیطان ہے شٹان معلوم پہ راستہ اور مبل گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو آج وہی ہو رہا ہے سلف کا منحج جو لوگ چھوڑ کر خوارج کا منہج اپنا رہے ہیں है? یا کسی کا, کا منہج اپنا رہے ہیں یا منحرفین کا منحج اپنا رہے ہیں ان یا اہل الشیر اہل البلا کا منحج اپنا رہے ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہیں یا تو ان لوگوں کو پتا نہیں منہج کیا ہے سلف کا جہالت کی وجہ سے وہ دوسرے مناحجۂ باطلہ کو اختیار کر رہے ہیں یا ان کو معلوم ہے جیسے مولوی ہیں جو پڑھتے پڑھتا اس کو معلوم ہے کتابیں اس نے پڑھی ہیں نئی سلف کے منہج پر عمل کرنا چاہیے صحیح ہے لیکن دنیاوی غرض کے لیے کسی اور لالچ میں رحمد اللہ پتا نہیں کون سے بچے ہیں اس کی اللہ بہتر بہتر لیکن دنیاوی اغراض کے خاطر جانتے ہوئے منہج وہ اس پر نہیں چلتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے سلف کے منج کی اہمیت اس کی اتباع کرنا اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے رسول آپ الہ چلے اس راستے پر اللہ تعالی اسی پر لگا دے گا انجام کیا ہوگا بھائی اس کے بعد جہنم وساطم میں جائیں گے لاسٹ بربادی بربادی, بربادی جہنم ہوگا وساعت مسیرہ اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے اور دیگر آیتوں میں بھی اللہ تبارک مطالعہ نے کچھ اور آیتیں بھی ہیں جس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا فعن آمنس م... آمن تم بھی فقلی شکار دیکھیں دو راستے اور دو انجام فنو ایک راستہ فائنوا ایک راستہ نتیجہ اس کا انجام جو کہ اچھا ہے خیر ہے تولو دوسرا هم فی شقاط اس کا انجام جو کہ برا ہے فصے اللہ تعالیٰ فرماتے بڑی زبردست آئی ہے سورے بکرا کی فائن آمنوا ما تم بھی سلط کے منہج کی اتباع کی اہمیت اور اس کا فائدہ کہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے اللہ کہہ رہا ہے لوگ فعی نامن لوگ ایمان لائیں گے کون لوگ قیامت تک صاحبہ اس سے معلوم معلومات کا کون اور سے سن رہے فہی نامنوں مطلب اگر لوگ ایمان لائیں گے کون لوگ قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس میں پہلے بول دیا شادی ما آمن تم اس مثل اس جیسے جیسے تم ایمان لائے لاؤ یہ تم کون ہے کیونکہ اس زمانے میں تم کون تھے آیت اتری نا کس کے دور میں اتری تابین کے دور میں تب تابین کے دور میں صحابہ کے دور میں تو صحابہ کے دور میں آیت اتری تو اس زمانے کے جیسے یہاں بھی سائسن نے کہا اہل ایمان و... کون تھے اس زمانے کے صحابہ اس زمانے کے اہل ایمان صحابہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے بعد میں آنے والے بھی متنی ماں امن جیسے تم ایمان لایا تمام چیزوں پر ایمان ہی لگا کیونکہ عتیدہ آپ کے جس سے ہوگا صحابہ کے جیسے ان کا منحج صحابہ کے جیسے ہوگا فائدہ کیا ہے بھائی ہدایت پر ہوں گے بولو بولو ہدایت پر ہوں گے ہدایت چاہیے ہدایت تو ہے سیدھا راستہ ہدایت کیا ہے ہدایت توفیق کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے صحیح راستے کی اچھا یہ ایک چیز اگر ہم نے اتباع کی سلق کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے اس کی کہ ہدایت مضمر ہے اس میں ہدایت منحصر ہے اس میں کہ ہم سلف کے منہج کو اپنائیں گے تو اللہ عز و جل کیا کرے گا ہمیں ہدایت دے گا وہی ان تولم اگر ہم نے منہ موڑا یا لوگوں نے منہ موڑا مطلب سلف کا منہج چھوڑا سلف کا منہج چھوڑا تو چھوڑ کے کیا کیا کسی اور منہج کو اپنایا توجہ میری طرف سلف کا منہج چھوڑا تو چھوڑ کے کیا کیا وہ کسی اور منہج کو اپنایا اس نے مثال خواہش کے منہج کو کسی نے اپنایا آج سلف کا منہج چھوڑا بادشاہ کے بارے میں حکمران مثال کے طور پر چھوڑ مثال آگے آ رہی ہے ساری تفصیلات انشاءاللہ حکمرانوں کے بارے میں سلف کا کیا منہج ہے ظالم حکمرانوں کے بارے میں کیا اصل جڑ ہوئی ہے ظالم حکمرانوں کے بارے میں سلف کا ایک منہج ہے اس انسان نے کیا کیا اس سلف کے منہج کو چھوڑا چھوڑ کر خروج کیا. کیا کیا سلف کا منہج ظالم حکمرانوں پر خروج نہیں ہے ظالم حکمران پر خروج ان کے خلاف بغاوت سلف کا منہج نہیں ہے ایک آدمی نے کیا کیا جوش میں جذبے میں آ کے نہیں منکرات کو ہٹانا ضروری ہے اور بادشاہ میں منقراد ہے حاکم وقت میں میں نے کہا نا وہ اہم چیپٹر ہے آخری کا اجالت المکرات کیسے ہوگا منکر کو ہٹانا ضروری ہے اور بادشاہ کے پاس من ارے عام آدمی میں من کرو تو بھی جو ہے من کر من یہ تو کون کا پیشوا ہے ہاکی میں وقت ہے اور اس کے اندر یہ برائی ہیں فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے وہ نہ فرمائیں گے اللہ کی کر رہا ہے اس سے آ گیا ارے اس کو چھوڑنا ہے میں پلاننگ آدمی چلو کہاں ہٹا رہے ہٹا رہے گئے تھے ہم لوگ آرام رہ گیا ان شاء اللہ وہ چھوڑے نہ چھوڑے مجھے میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا ان شاء اللہ یا ہم چھوڑیں گے نہیں اے باطل وہ ہے چھوڑیں گے بتائیں گے نا باطل کیا ہے ٹھیک اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو جو ہے چلے صاحب کدھر منکر کو دور کرنے کے لیے بادشاہوں سے سلط کا منہج کیا ہے بھائی اس کی دبا کرو فی نہ دو ہدایت نہیں چاہیے ارے ہدایت کے لیے تو کر رہے ہیں نہیں ہدایت اس میں نہیں ہے ہدایت اتباع سلف میں ہے تو سلف کا منہج ظالم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں ہے بلکہ ان کو نصیحت ہے ان کے لیے دعا ہے امام احمد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کانت لی تعوت لجعلتها او لوکانتلی مستجاب رحمان اللہ کہتے ہیں کہ اگر میری کوئی دعا دیکھیں کتنی بڑی بات یہ سلف ہے نا یہ بھی سلف میں آتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ احمد نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میری ایک دعا مستجاب ہوتی مستجاب مطلب قبول کی جاتی مجھے پتہ ہوتا کہ ایک دعا آپ مانگو وہ ضرور قبول ہوگی تو میں وہ پوری دعا کس کے لیے کرتا بادشاہ کے لیے کرتا اللہ واہ واہی میں وقت کے لیے کرتا یہ ہے سلف کا من اور خلف کا من خروج تو اگر کسی نے سلف کے منہج کو چھوڑ کر خلف کا منہج اپنایا خروج کیا اللہ دوبارہ کو تلا فرماتا ہے وہ نما ہو فی شقاق یہ پھر ٹولیوں میں جب بٹ جائیں گے الگ الگ ہوا ویسے ہوا ویسے کیسے ہوا آپ دیکھیے خوارج ایک نہیں ہے کئی فرق ہے اس کے نجداد آئے وادیا آئے فلاں جو پڑھیں گے ہم آگے ان شاء اللہ پڑھیں گے ایک فرقہ نہیں ہے فی اختلافات میں پڑ جائیں. اللہ, ان کے لئے کافی ہے. اللہ سننے والا اور جانے والا سلف کے منہج کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے اسی میں نجات ہے اور اس کو چھوڑنے میں بربادی اور گمراہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سلف کے منہج پر قائم رکھیں سلسلہ جاری ہے کلاسوں کا ایک منٹ کلاس کا سلسلہ جاری ہے موضوع باقی ہے ابھی انشاءاللہ شاء آب آپ کے لیے کتنا ٹائم ایک بریک دیا جا رہا ہے نہیں نہیں آپ کے حساب سے لکھا ہوا ہے اس میں اچھا پڑھ کے بتا رہے ہیں آپ میں سمجھا بیس منٹ کیا ہیں کیا خیال ہے تھوڑا فریش ہو کر آ جائیں بیس منٹ میں بیس منٹ بہت ہے بیس منٹ میں تو لنچ کر کے آ سکتا ہے آدمی جبکہ لنچ کا وقت نہیں ہے یہ ٹھیک ہے سر اپنے آپ کو فریش کر کے آ جائیں جو ذکم الق پھر ہم پڑھتے ہیں سال سلسلہ جاری رہے گا السلام علیکم